صدام على عباده الذين مصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اكترم للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون صدق الله العظيم اللہ صدی پڑ اللہ مثلا دینا محمد والا محمد وباری وسلم اللہ مثنِ علیٰ سے دینا محمد والا علسی دینا محمد وباری کو سنِم اللہ على سيدنا محمد والا سی دینا محمد وبارك کو اللہ انَ اللہ بسیرباد میں <مترجم> کہتا نہیں کہلواتا ہے کوئی سخن میرے بس میں کہاں اللہ اللہ آپ بیٹیوں سے طالبات سے کچھ خصوصی نصیحتیں کرنی ہیں جو وصیت کے رنگ میں ہوں گی جیسے کوئی مرنے والا آخری وصیتیں کرتا ہے کہ میرے بعد یہ یہ کام کر دینا تو آپ سمجھیں کہ ایک باپ مرتے ہوئے آپ کو چند وصیتیں کر رہا ہے تاکہ آپ ان وصیتوں کو اپنے دل دماغ میں اچھی طرح بٹھا لیں جو اکل مند ہے اس کو کاغذ پینسل کے ذریعے کاغذ پہ لکھ لیں تاکہ ساری زندگی ان نصیحتوں اور وصیتوں کو پڑھتی رہیں اور اپنے دل دماغ کو زندہ رکھ کریں اور اللہ کو راضی کرنے کی فکر کریں سب سے پہلے تو یہ, با یہ بات وصیت کرنی ہے کہ اپنی روحانی بیماریوں کا علاج کریں بغل حسد تکبر اجب دنیا کی محبت غصہ دل آزاری پتہ نہیں کیا کیا بیماریاں دل کے اندر لگی ہوئی ہیں آج کل اس طرف سے بہت زیادہ غفلت ہے کہ ہم دل کی بیماریوں کا علاج نہیں کرتے جس طریقے سے جسم بیمار ہو جاتا ہے تو بڑے اچھے اچھے ڈاکٹروں سے اپنا علاج کراتے ہیں حکیموں سے علاج کرواتے ہیں کہ جی میرے پیٹ میں درد ہے مجھے بخار ہو گیا ہے کسی کو کینسر ہو گیا ہے کسی کو ٹی ہو گئی ہے یہ بڑے خوفناک بیماریاں ہیں اس کے علاج کے لیے اپنے شہر میں لاہور کراچی باہر کے ملکوں حتیٰ کہ دور دور تک لوگ اپنی بیماریوں کے علاج کے لیے ڈاکٹر ڈھونڈتے پھرتے ہیں تو جسم کی بیماریاں سمجھ آتی ہیں کیونکہ اس سے جسم میں تکلیف ہوتی ہے درد ہوتا ہے بے چینی ہوتی ہے اور اسی طرح جب دل کو اور روح کو بیماری لگ جاتی ہے تو بندے کو بے سکونی ہوتی ہے وہ بے سکون ہوتا ہے اس کو ٹینشن ڈپریشن اور عجیب مایوسی ڈپریشن یہ نئی نئی بیماریاں اس کو لگ جاتی ہیں تو ان بیماریوں کے علاج کے لیے اللہ والے ہوتے ہیں جو ذکر فکر بتاتے ہیں ان بیماریوں کا علاج بتاتے ہیں جس کی وجہ سے پھر بندے کی ان روحانی بیماریوں کا علاج ہو جاتا ہے سب سے بڑی بیماری بے یقینی کی بیماری ہے سن تہذیب حاضر کے گرفتار بڑی عجیب بات کہی ہے سن تہذیب حاضر کے گرفتار غلامی سے بدتر ہے بے یقینی کہ بندے کا ایمان یقین ڈاواں ڈول ہو کچا ہو اور سب سے اہم بندے کا ایمان یقین ہے کہ بے یقین ہو شکوک و شہت کا شکار ہو کبھی احساس کمتری کا شکار ہو حتیٰ کہ کبھی یہ بے یقینی مایوسی میں بدل کے بندے کو کفر تک پہنچا دیتی ہے تو آج بے یقینی عام ہے چھوٹی سی بات پہ عورتیں اپنا ایمان ضائع کر دیتی کئی دفعہ کہتے ہیں جی میں اتنی دفعہ ایک دعا مانگی اللہ نے میری دعائی قبول نہیں کی میں نے دعا کرنی چھوڑ دی واجو ہمارے حضرت فرماتے ہیں اللہ تعالی سے ہی ایسے ناراض ہو جاتی ہیں جیسے کوئی بیوی بی خان سے ناراض ہو جاتی ہے یعنی اللہ سے بھی ناراض ہو جاتی ہے جی, میں نے دعا چھوڑ دی ہے اللہ اللہ قبط اللہ بلّہ کیا رب کے علاوہ کوئی اور رب ہے جس کے پاس چلی جائیں یہ دعا کرنی چھوڑ دی بھائی اللہ کے علاوہ ہے ہی کوئی رب نہیں ہے دعا نہیں تو کرے گی تو اللہ کا کیا بگڑا اپنا نقصان ہوگا ہمارے حضرت کو ایک بچی نے فون کیا کہ جی میں نے بڑی دعا مانگی ہے بڑی دعا مانگی اللہ نے تو قبول نہیں کی فلان جگہ میرا رشتہ ہو جائے رشتہ نہیں ہوا میں نے بھی دعائیں کرنی چھوڑ دی اللہ اللہ کو اللہ باللہ آسان تک رہ شا خیر اللہ آسان تو حبوش ہے وہ وشر اللہ کم اللہ یا علم تم لاتا عالم اللہ جانتے تم نہیں جانتے تو اسی طریقے سے بہت سی باتیں جو پوری نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ناراض ہو کے پھرتی ہم اللہ کے بندے ہیں غلام ہیں مسلمان ہیں مسلمان کی ڈیفینیشن اور تعریف یہ ہے کہ وہ فرم بردار ہوتا ہے اسلم کے معنی فرم بردار غلام کی کوئی مرضی نہیں ہوتی غلام کی وہی مرضی ہوتی ہے جو مالک کی مرضی ہوتی ہے ہم اللہ کے غلام بے دام ہے ہماری کوئی مرضی نہیں ہے جو اللہ کی مرضی وہی ہماری مرضی امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ پہلے زمانے میں انسان بکتے تھے عورتیں مرد بکتے تھے منڈیاں لگتی تھیں تو یہ غلام خرید کے لائے اس کو کہا نوجوان لڑکا تھا بیٹا کیا کھاؤ گے کہا جی میں تو غلام ہوں میری تو کوئی مرضی نہیں جو کھلا دو گے جو پلا دو میں کھا لوں گا کہا کیا پہنو گے کہا حضرت میں تو غلام ہوں میری تو کوئی مرضی نہیں جو پہناؤ گے میں پہن لوں گا کہا اچھا رات آگے کہاں کہ کون سا لباس پہنو گے کہاں سو گے کہا حضرت غلام کی کوئی مرضی نہیں ہوتی جہاں آپ اشارہ کریں گے میں وہیں سو جاؤں گا اللہ اکبر حضرت امام حسن بسری پر اتنا اثر ہوا کہ ایسے ان کے اوپر ہلکی سی بے ہوشی ہوئی جب ہوش آیا تو غلام نے کہا کہ حضرت کیا ہوا آپ کو کہا آپ نے مجھے اللہ کی بندگی سکھا دی کہ تو میرا غلام بنا ہے تو اپنی اپنی مرضی چھوڑ دی میں بھی تو اللہ کا غلام ہوں میں تو اپنی من مرضی کرتا ہوں تو اسلام کا معنی ہے اللہ کی غلامی وما توفیقی اللہ بال ہی توکل تو اللہ رجوع اللہ. تو ہم اللہ کی بندگی کرنا سیکھیں اللہ سے بے پرواہی نہ سیکھیں بے پرواہی اللہ کی شان ہے اللہ السمد اللہ بے نیاز ہے بے پرواہ بندے تو بندے ہیں دیکھیں اللہ تعالی نبی جتنا مرضی اوپر چلا جائے پھر بھی بندہ ہی رہتا ہے اللہ جتنا مرضی نیچے آ جائے پھر بھی وہ پروردگار ہی رہتا ہے نقطہ ہے سبحان اللہ بے, عبد ہی بے رسول ہی بے نبی ہی نہیں کہا کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی کہ جتنا مرضی عرش پہ بھی چلے گئے اللہ کا بندہ ملاقات بھی اپنے اللہ سے ہوگی لیکن پھر بھی بندگی ہے حضرت امام ربانی مجد ال فرماتے ہیں سب سے اونچا مقام انسان کے لیے سب سے اونچا مقام مقام ابدیت ہے سیاحت میں اشارہ ہے کہ وہاں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں اپنے رسول کو لے کے گیا نبی کو لے کے گیا نہیں کہا اپنے بندے کو لے کے گیا کہ جتنا مرضی اوپر چلے اشارہ ہے کہ پھر بھی بندہ بندہ ہی رہتا ہے خواہ وہ امام المبری ہو سبحان اسرا جب امام الانبیاء جن جیسا پوری کائنات میں نہ کوئی انسان ہے نہ کوئی فرشتہ ہے سب سے اونچے ہیں وہ اوپر سے اوپر جا کے بھی بندے ہی رہتے ہیں اور اللہ کے غلام رہتے ہیں اللہ کو سجدہ کرتے ہیں اور ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم اللہ سے ناراض ہو جاتے ہیں کہ جی میری دعا کو بولی ہوئی اس لیے میں تو نماز پڑھنی چھوڑ دی تو اس لیے ہمیں بندگی زیب دیتی ہے ہم بندے بن کے رہیں تو یہ بے یقینی کو ختم کریں اور اپنے اندر بندگی پیدا کریں بندگی پیدا کریں جب تک بندگی نہیں آئے گی ہم صحیح معنوں میں انسان نہیں بن سکتے بس کے دشوار ہے ہر کام کا آسا ہونا آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا انسان بننا بڑا مشکل کام ہے ہمارے حضرت غلام بھی فرمایا کرتے تھے انسان کا بننا اور بنانا بڑا مشکل کام جو بنتا ہے اور بناتا ہے وہ پتہ پاتا ہے اس کو پتہ چلتا ہے کہ انسان بننا اور بنانا کتنا مشکل کام ہے تو سب سے پہلی وسیعت طالبات کو یہی ہے مستورات کو یہی ہے کہ وہ اپنے اندر بندگی آجزی انکساری اور آہوداری پیدا کریں اگر بندگی آ جائے گی نا تو بس پھر سارے کام آسان ہو جائیں گے سارے کام آسان ہو جائیں گے اس لیے ساری طالبات اپنے اندر اگر ایک بندگی پیدا کر لیں آجزی ان اور سب سے اعلیٰ چیز آہوزاری پیدا کر لیں تو سبحان اللہ کام بن جائے گا حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی شان اللہ نے بتائی حلیم بڑی آہیں بھرنے والے بڑی آہیں بھرنے والے اور برد بار تھے تحمل والے تھے تو بے یقینی کا الٹ ہوتا ہے یقین اگر بندے کا ایمان یقین پختہ ہو جائے پھر اس کے لیے کوئی بیماری بیماری نہیں ہوتی ساری بیماریاں ایستے ایسے دور ہو جاتی تو ایمان یقین کو ایسے چٹان کی طرح مضبوط کر لیں کسی وہم شک ان چیزوں کے پیچھے نہ لگیں اس لیے قرآن میں سب سے پہلے اللہ تعالی نے جس بیماری کے اوپر چھری چلا دی ہے اس کو ختم کیا کیا کہا لار بفی کہ اس کتاب کے الفاظ میں اس کی معانی میں اس کی تعلیمات میں کسی چیز میں کوئی شک نہیں ہے شکوک و شبہات کو ختم کر دیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہمیں دعا سکھائی تو شرک سے پہلے بھی شک سے پناہ مانگی اللہ اعوذ ما شک کے و شرک ہے جی وصول الخلا کے یعنی اس میں بتایا گیا کہ شرک سب سے بڑا گنا ہے لیکن شرک سے پہلے شک سے پناہ مانگی لیکن آج ہم چھوٹی سی بات میں پڑھی لکھی عالمات بھی ذرا سا کوئی کچھ کہہ دیتا ہے شکوک و شبہات میں چلی جاتی جی آپ کو جن چمٹ گیا ادھر ہمارے اسلام آباد اور کشمیر میں بہت سے مدرسے اس وجہ سے تباہ ہوئے ہیں یہ شک کی بنیاد پر یہ جنوں نے تباہ کیے حالانکہ جنوین ہوتے کچھ بھی نہیں ہمارا اپنا مدرسے ہے آٹھ دس کیس ہم نے اپنے مدرسے میں نبٹے وہ اللہ کے فضل سے بزرگوں کی سرپرستی کی وجہ سے بچ گئے ورنہ ہمارا مدرسہ بھی ٹوٹ جاتا رات کو دو بجے جن چڑھ چا... پڑ... پڑ گیا میں نے کہا جہاں قرآن حدیث دن رات پڑ جائیں وہاں جن... جن... جن... جنوں کا کیا کام ہے وہاں جن تو ڈرتے ہیں وہاں آنے سے تو وہ کوئی گھر والے ماں باپ یاد آ رہے ہیں کوئی سہیلی یاد آ رہی ہے اس نے جن چڑھا لیا اپنے تو پھر ہم نے بھی ماشاءاللہ ڈنڈا رکھا ہوا ہے اور میں کہتا ہوں رضائی اس کے اوپر دے دو پورا پردہ کر دو اور پھر میں نے کہا میں اتنے ڈنڈے لگاؤں گی تمہاری پسلیاں ٹوٹ جائیں گی بس ہو جاتی اِنَّا قَيْدَ كُلْنَ عَزِيم بے عورتوں کا مکر بہت بڑا مکر ہوتا ہے پھر ایسا جن نکلتا ہے کہ بعض کو جن کبھی قریب بھی نہیں آتا قرآن میں دیکھیں اِنَّا قَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ زَعِيفًا شیطان کا مکر کمزور ہوتا ہے اور عورتوں کا مکر بہت بڑا ہوتا ہے تو اس لیے یہ شیتان ایسی شیتانی چلاتا ہے کہ ان کو گمراہ کر دیتا ہے کمزور ہے تو اس لیے کبھی بھی کسی لڑکی کے جن کے اوپر اعتماد نہ کریں اسی طرح دن کے وقت ایک مدرسہ ٹوٹ گیا وہی جنوں نے توڑا تھا نکلی جنوں نے وہ ہمارے مدرسے میں آ اور وہاں بھی آ کے اس نے دل کے وقت مستی کی جی مجھے یہ جن چڑھ گیا ہے یہ ہو گیا ہے وہ ہو گیا ہے فلاں ہو گیا ہے میں نے کہا اس کو بند کرو اور اس کے اوپر اچھی طرح پردہ کر دو رضائی دے دو اور پھر میں نے دو تین ڈنڈے کھٹکھٹائے خٹ میں نے کہا جن اگر آئندہ سے ایسی تم نے حرکت کی چیفی تم تو میں ایسی ہڈیاں توڑوں گا کہ پھر ادھر سے مردہ ہی جاؤ گی تم بس دھمکی دینی ہوتی ہے ہم نے کیا کہنا ہوتا کسی کو ہماری دھمکی جو گڑ سے مار جائے اس کو زہر دینے کی کیا ضرورت ہے تو یہ ہماری بچیاں تو گڑ سے مر جاتی ہیں تو زہر دینے کی کیا ضرورت دو چار دھمکیاں دیں سیدھی ہو جاتی ہیں لیکن سب مدرسوں میں یہی مصیبت ہے اچھا ہماری عورتیں کالی پیلی ہوتی ہیں ان پہ جن بڑے آتے ہیں انگریزنیا گوری ہوتی ہیں ان پہ نہیں آتے سارے جن کٹے ہو کے پاکستان میں آ گئے جس مدرسے کو دیکھو کشمیر میں اسلام آباد میں کتنے مدرسے انہوں نے توڑ دیے عورتوں نے جی جن چڑھ گیا لا لا قوت اللہ بلّا مفتی صاحب جہاں دیم رات قرآن کی حدیث پڑھائی جا رہا جن وہاں آنے سے ڈرتے ہیں جن تو میں خالی جگہ پہ کہیں رہتے ہیں جا کے انسان جنوں سے ڈرتے ہیں اور جن انسانوں سے ڈرتے ہیں بتائیں کسی جن نے ہوائی جہاز بنائے ٹیلی فون بنائے موبائل بنائے ریل ریل گاڑیاں بنائیے اتنا انسانوں نے کچھ بنایا کبھی جنہوں نے کچھ بنایا تو ہمیں ڈرنے کی کیا ضرورت ہے جنوں سے ہے کہ جی اس پر اوپرا اثر ہو گیا کم سا اوپرا اثر ہو گیا وہ بھی جن ہمارے ہم اسلامباد میں بیٹھے تھے ایسے ہمارے حضرت بیٹھے اور پاس ایک آ کے آدمی کچھ ٹائپ تھا حضرت کے کان میں کچھ کہا دوسری طرح میں بیٹھا تھا میں نے بھی سن لیا کہہ لیں حضرت مجھے جن پکڑنے کا طریقہ تو بتا دے حضرت نے کہا تو اپنے آپ کو پکڑ لے تو بڑی بات ہے نماز پڑھتے ہو کہا نماز پڑھتے ہو کہا نہیں کہا نماز تمہارا نفس تو تیرے قابو میں نہیں نماز تو تو پڑھتا نہیں جن کو پکڑ لیا تو وہ پھر کیا ہو جائے گا حضرت نے ایک بڑی خوبصورت بات فرمائی کہ ہمارے مشخ نے ہمیں کامل بننا سکھایا ہے عامل بننا نہیں سکھایا ہمارے مشاخ نے ہمیں کامل بننا سکھایا ہے عامل بننا نہیں سکھایا اس لیے میری بیٹیاں اپنا ایمان اس طرح مضبوط کر لیں جن سامنے بھی آ جائے تو اس کے کھینچ کے تھپڑ مارے مومن سے جن ڈرتے لیکن یہ عورتوں کے شکوک و شبہات مردوں کو بھی پاگل کر دیتے اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عید پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں ایک طرف عورتیں بیٹھی ہیں تو آپ نے فرمایا تمہارا آدھا دین ہے آدھی اقل ہے اس کے باوجود بڑے سے بڑے مرد پر غالب آ جاتی ہو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارا آدھا دین کیسے ہے آدھا دین ہے کہ مجبوری کے دن میں نماز نہیں پڑھ سکتی بچے ہو جائیں پھر نماز نہیں پڑھ سکتی کچھ دن اور شروع میں بچپن کی زندگی ہوتی ہے اگر تقریباً آدھی زندگی تمہاری ایسے ہی گزرتی ہے میں نے کہا ٹھیک ہے پھر میں آدھی عقل کیسی ہے آدھی عقل ہے کہ آدھی گواہی ہے تو آدھی عقل ہے پھر یہ اس خامیوں کے باوجود تم بڑے سے بڑے مرد پر غالب آ جاتی ہو وہ کس طرح کہ عورتوں کو ایک گر آتا ہے کہ مثلا کوئی کام کروانا ہے کہتی ہیں یہ کر دو کر دو مرد کے اچھا کر دیں گے بھول گئے پھر کے پیچھے پڑی رہیں گی پڑی, اتنا اثرار کریں گی اتنا اثرار کریں گی مرد جان چھڑا لیں گے وہ کام کر دیں گی اسرار کرتی ہیں بار بار تکرار کرتی ہیں. تو میں اپنی بیٹیوں کو کہا کرتا ہوں کہ اپنے کام کے لیے تم اتنا تکرار کرتی ہو فلاں لا دو فلاں لا دو اللہ کے دین کے لیے بھی تو کبھی تکرار کرو اتنی دین کی دعوت دو اتنی دعوت دو نہیں تکرار کرتی کسی عورت نے شادی میں جانا ہو اس کو نہ جانے دیں دیکھے پھر وہ کیسے احتجاج کرتی ہے روتی ہے تصویر بہاتی ہے آنسو بہاتی ہے کبھی ادھر منہ بناتی ہے کبھی ادھر بناتی ہے ابا کہ اچھا جاؤ اجازت دے دیتا میرا سر نہ کھاؤ چلی جاؤ بازار جانا ہو تو بازار مر گو جی مجھے فلانا کام ہے ایک میں نے وہ فلان چیز لانی ہے فلان لانی ہے چکا اچھا جاؤ چلے جو میری جان نہ کھاؤ تو بھیج دیتے ہیں بھئی اگر تم دنیا کے خاطر بازار بھی جاتی ہو شادی پہ بھی جاتی ہو آپ کے سامنے لوگ بے نمازی ہیں آپ کے سامنے لوگ شرک کی باتیں کر رہے ہیں آپ کے سامنے لوگ تلاوت نہیں کر رہے ہیں اللہ کے دین کے حکم کو توڑ رہے ہیں اس کے لیے کیوں نہیں تکرار کرتی اس کے لیے بھی تو دین کا اتنا تکرار کرو اتنا تکرار کرو کہ وہ نمازی بن جائے تہجد گزار بن جائے اس لیے بے یقینی ختم کرو اس لیے کل میں نے بات کہی تھی آپ بچیوں سے بھی وہی بات کہتا ہوں کہ تین چیز باتیں لوہے پہ لکیر کی طرح پکی ہیں جتنی زیادہ تم اللہ سے ڈرو گی اللہ کی مخلوق اتنا زیادہ تم سے ڈریں گی جن بھی تم سے ڈریں گے جتنا زیادہ تم اللہ سے محبت کرو گی اتنا زیادہ اللہ کی مخلوق دوسری عورتیں آپ سے محبت کریں گی اور جتنا زیادہ تم عبادت کرو گی اتنا زیادہ لوگ تمہاری خدمت کریں گے تو اس لیے ارد گرد کا ڈر نہیں ہونا چاہیے جنوں کا ڈر فلانے کا ڈر ایک سچا ہمارے جامعہ کا واقعہ اس کے بعد شکر ہے جنوں کا مسئلہ ہمارے مدرسے میں ختم ہو گیا کہ میری اہلیہ صاحب ایم اے ایل ڈی بی ایڈ وفاق المدارس سب کچھ ہے لیکن ہے تو عورت ہی نا تو ایک دن رات کو ایک بجے جگایا اٹھے تم جنوں کو نہیں مانتے آج دیکھو جن کی آواز آ رہی میں اٹھا تو میں نے آواز سنی واقعی آواز آ رہی ہے باں با با باں با با ایسا لگ رہا جیسے کچھ آواز نکال رہا میں حران کی؟ کیسی آواز ہے لیکن مجھے معصوم میرے دل میں ڈر نہیں تھا کہ یہ کوئی جن ہو سکتا ہے میں نے کہا شاید کوئی کیا وجہ ہو سکتی ہے سمجھ نہیں آ رہی حتیٰ کہ میں عورت تو ڈرتی ہے انہوں نے ٹیلی فون کے ذریعے اپنے حضرت شیخ کو فون کر دیا کہ حضرت ہمارے مدرسے میں جن آ گیا اس کی واقعی آواز آ رہی حضرت کہ لوں اچھا میں ٹھیک ہے اب آدھے... ہر آدھے گھنٹے کے بعد آواز ہے میں سو پھر جگا دیں میں سو رات کے تین بج آواز آ رہی ہے میں نے کہا ساری بچیوں کو لڑکیوں کو ایک کمروں میں بند کر دو میں دیکھتا ہوں تینوں منزلیں کہاں جن ہے ایک منزل دیکھی دوسری دیکھی تیسری منزل میں نے دیکھی جا کر تو میں جو گیزر کے قریب گیا نا تو گیزر کو کسی نے فل کر دیا تھا اور اس کے اوپر ڈھکنا ہوتا ہے تو وہ بھاپ بن کے پانی جب اوپر کوٹتا تو ڈھکنا اوپر سے یوں یوں ہلتا با باں با باہ اب یہ گیزر کا جن تھا اب حضرت نے ہم سے پوچھا ہاں جی وہ جن کا کیا بنا اب ہم آگے سے چپ بے وقوفی ہم نے کہا وہ جی بس گیزر کسی نے تیز کر دیا تھا وہ پانی بھاپ بند کے اٹھتا تھا تو وہ بھاں بھاں کرتا تھا تو پھر حضرت ہم سے پوچھتے تھے ہاں تمہارے گیزر جن کا کیا حال؟ اتنی شرم آتی تھی تو میں نے کہا کہ اب بتائیں خود بھی بے بنی اور مجھے بھی بے بنانے کی کوشش ڈر ہے جی جن آ گیا آوازیں نکل رہی بھائی جن بھی کبھی ایسے آوازیں نکالتے تو ایمان کا بیڑا گرک ہو جاتا جب تم غیر اللہ سے ڈرو گے تو ایمان کا بالکل بیڑا گرک ہو جاتا ہے اس لیے دل میں تو کبھی ظہف عقیدت کو جا نہ دے کوئی کچھ نہیں دے سکتا اگر اللہ نہ دے ہزار خوف ہو لیکن زبان ہو دل کی رفیق یہی رہا ہے ازل سے کلندروں کا طریق کہ دل میں کسی کا ڈر نہیں ہونا چاہیے جی غیر اللہ کا جی کوئی ہمیں نقصان دے سکتا ہے یا کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی نفا نقصان نہیں پہنچا اس لیے بچیوں کے ایمان ذرا کمزور ہوتے ہیں تو بیٹی اپنا ایمان ذرا پکا کرو کہ اللہ کی ذات کے علاوہ میرا کوئی دنیا کا پوری دنیا کٹھا ہو کے نقصان نہیں پہنچا سکتی دو پوری دنیا اکٹھا ہو کے فائدہ نہیں پہنچا سکتی آپ کی آنکھوں کے سامنے افغانستان کے اندر ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے روس جیسی سپر طاقت کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا وہ صفر طاقت ہو گئی زلیل ہو کے یہاں سے نکل کے چلے گئے ایک نتے لوگوں نے اتنی بڑی سپر طاقت کو ایٹمی طاقت کو توڑ دیا اور اس سے بڑا اگر ایمان مضبوط کرنا ہے تو دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے چوالیس ملک پوری دنیا کے کٹھے ہو گئے آگے افغانستان میں بیٹھ گئے ان کے پاس ایٹم بمب ہیں میزائل ہیں جراثیمی ہتھیار ہی ہیں ہائڈروجن بم ہیں پتا نہیں کیا کیا بلائیں ان کے پاس ساری دنیا کٹھے مسلمان حکمران منافق بھی ان کے ساتھ ہیں ان کے باوجود کچھ دیوانے ہیں اللہ کے وہ غاروں میں چھپے ہوئے ہیں پوری دنیا ان نہ سے ڈر رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ اور اللہ نے کیا کہا ہے مومنوں کی مدد کرنا ہمارے حق ہے ہمیں نظر نہیں آ رہا امریکہ اور فرانس اور کتنے بڑے بڑے ایٹمی طاقتیں ملک اکٹھے ہو کے وہاں بیٹھے ہیں اور وہ طالبان کو کہہ رہے ہیں ہم سے صلح کر لو اللہ جو فتح والا ہے وہ سلو نہیں کہتا شکست والے کہتے ہیں کہ صلح کر لو اس لیے میں کہتا ہوں ایک پتلا سا نوجوان یہاں کھڑا ہو کونے میں اس کو چوالیس بڑے موٹے موٹے پہلوان چمٹ جائیں مارے کٹے تلواریں مارے بم مارے پھر بھی وہ نہ مرے تو چوالیس کو ڈوب کے مر جانا چاہیے اللہ اکبر کبیرہ تو حق علینا نصر المومنین اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ مومنوں کی مدد کرنا میرے ذمہ حق ہے مومنات ہوں مومن ہوں اللہ پہ بھروسہ کریں دنیا کے جن دنیا کی پوری طاقتیں اکٹھا ہو کے مومن کا بال بیکا نہیں کر سکتے یہ تو ہمیشہ سے رہے تین سو تیرہ صحابہ نے ایک ہزار کے چھکے چھڑا دیے تھے ہمیشہ مسلمانوں کی تعداد کم ہوتی ہے کافروں کی زیادہ ہوتی ہے مسلمانوں کو فتح ہوتی ہے توقل اللہ حسب جو اللہ کے اوپر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے تو یہ میں عملی مثالیں دے رہا ہوں تاکہ ایمان یقین پکا ہو تو ایک شکوک و شبہات کی بیماری کو ختم کر کے ایمان یقین کا نور سینے میں لے کے آئیں اور اس کے لیے یہ کثرت سے دعا پڑے بنا عط میں لانا نور آنا وغفر النا ان کا الشین اللہ تعالیٰ ایمان یقین کو محفوظ فرما دیتا ہے اس کے بعد جو روحانی بیماری ہے کہ عورتوں کو غصہ بہت آتا ہمیشہ کمزور بندے کو غصہ آتا ہے طاقتور بندے کو غصہ ذرا کم آتا ہے ہمارے عزا فرماتے ہیں بیمار کمزور ہوتا ہے اس کو غصہ زیادہ آتا ہے بچہ کمزور ہوتا ہے اس کو غصہ زیادہ آتا ہے عورت کمزور ہوتی ہے اس کو غصہ کم زیادہ آتا ہے اسی طرح جو بوڑھا بندہ ہو جاتا ہے وہ بھی کمزور ہوتا ہے اس کو غصہ زیادہ آتا ہے تو اس لیے غصہ نہیں کرنا چاہیے اگر غصہ آ جائے تو اس کا علاج ہے جو بندہ بابزو رہنے کی کوشش کرتا ہے اس کو کم غصہ آتا ہے جو بندہ اپنی خامیاں کمیاں کوتاہیاں دیکھتا ہے اس کو غصہ کم آتا ہے جو اپنے اللہ کی طرف توجہ اور خیال زیادہ رکھتا ہے اس بندے کو غصہ کم آتا ہے اور غصہ اس وقت آتا ہے جب بندے کی خواہش کے خلاف کام ہوتا ہے تو اس لیے غصے سے بچنا چاہیے یہ غصہ اتنی خوفناک چیز ہے کہ غصے کی وجہ سے اکثر طلاقیں رونما ہوتی ہیں ستر فیصد یہ بڑے بڑے شہروں میں طلاقیں ہو رہی ہیں کیوں غصے کی وجہ سے عورت جھگڑتی ہے لڑائی کرتی ہے مرد جو ہے پسٹل چلا دیتا ہے طلاق کا ایک بندہ میں مزے میں بیان کرنے گیا وہ کہنے کہ جی غصے سے طلاق دیئے تو ہو گئی میں نے کہا کہ پیار محبت میں کوئی طلاق دیتے ہیں طلاق غصے میں ہی ہوتی ہے نہیں جی میں نے تو غصے میں دی تھی میں نے کہا غصے میں ہو جاتی ہے اور کہتے کہ کیسے ہو جاتی میری نیت تو نہیں تھی میں نے کہا زبان سے تو آپ نے کہہ دیا نا نیت تھی یا نہیں تھی دیا بس کلگا سمجھائیں میں نے کہا اچھا سمجھاتا ہوں میں نے کہا آپ نا غصے میں پیار میں محبت میں کسی طریقے سے طلاق دی جائے طلاق ہو جاتی ہے نہیں یہ تو کیسے ہو سکتا میں نے کہا اچھا ایسا کرو غصے میں آ کے نا اپنے کسی بھائی کے تین گولیاں مارو سینے میں وہ مر جائے گا کہ نہیں کلنگا مر جائے گا تو میں نے کہا پھر اسی طرح آپ نے تین گولیاں منہ سے نکال دی ہیں وہ گئی تیری بیوی ختم کہ اچھا اب مجھے سمجھ آ ہے میں نے کہا یہ کیا ہوا کہ جی نیت نہیں ہے فلاں نہیں ہے میں نے ایسے تو ہر بندہ طلاق دے دیا کہے گا میری نیت نہیں ہے میں نے کہا ادھر نیت ہوتی ہی ہوتی, ہوتی ہے ہوش و حواز کے ساتھ کہہ رہے ہیں تو یہ غصہ بڑی بڑی بربادی پھیلا دیتا ہے اس لیے وہ شیخ نے لکھا ہے کہ غصہ پکی تکبر کی علامت ہے کہ جو بندہ غصے ہوتا ہے وہ متکبر بن جاتا ہے اور اس کا علاج حدیث میں آیا البادی بسلام بری امن ام القبل جو بندہ سلام لینے میں ہمیشہ پہل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو تکبر سے بری کر دے گا جب تکبر سے بری ہو جائے گا وہ سب ہی نکل جائے گا اس کے اندر تو دن رات میں آپ چالیس پچاس مستورات کو بچیاں سلام کرے پہلے سلام لینے کی برکت سے انشاءاللہ غصہ ان کے اندر نکل جائے گا اور حدیث میں غصے کے کئی لائی دیے ہیں آئے کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں اگر پھر بھی نہیں تو وزو کر لیں وزو نہیں کر سکتے تو مشیف نے بتایا کہ جہاں سے لڑائی ہو رہی یا غصہ ہو رہا اس جگہ سے دور ہو جائے علیحدہ ہو جائے اس جگہ سے غصہ کم ہو جائے گا اور قرآن نے کیا فرمایا کہ جو مرد مومن ہوتے ہیں وہ غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں حضرت امام حسن کا یہ کسی بزرگ کا واقعہ ہے کہ اس زمانے میں مہمان آئے ہوئے تھے ان کے تو ایک باندھی جو ہے نا شوربا لے کے آئی میں رکھ کے اور وہ ان کا ہاتھ ہلا تو غصہ اور اس کے اوپر گر گیا تو انہوں نے ایسے غصے سے دیکھا تو اس نے آگے سے کہا ولقا زمین الغیز کہا میں نے غصہ بخش کر لیا کہا کہا میں نے تمہیں معاف کر دیا پھر انہوں نے بولا واللہ اللہ المحسنین کہا آپ کو آزاد کر دی شان تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی توفیق نصیب فرمائے اور بچیاں خصوصاً طالبات جو مدرسے کی پڑھنے والی ہیں کالج اور یونیورسٹیوں میں اور ان میں فرق ہونا چاہیے یہ ان سے زیادہ اچھی ہونی چاہیے تحمل اور برداشت والی ہونی چاہیے اور یہ تجربے کی بات میں بتاتا ہوں جو اپنے غصے کو پی جاتا ہے ایک نہ ایک دن جس نے زیادتی کی ہوتی ہے ظلم کیا ہوتا ہے اس, وہ اس کو پشتاوا ہوتا ہے اور وہ ضرور معافی مانگتا آپ صبر کر لیں ان اللہ معابرین صبر کرنے والوں کو معیت الہی نصیب ہو جاتی ہے تو اس لیے غصے کو اپنے اندر سے نکال اور تیسرا عورتوں میں سب سے بڑی بیماری باتیں کرنے کی باتیں کرنا کم کر دیں بھی بتا دیتی اللہ کہ میں یہ کھا کے آئی ہوں یہ میں کپڑے پہنے میں اپنے مدرسے میں بڑا زور لگایا کہ یہ گفتگو کم کریں گفتگو کم کریں دو تین سال میں کہہ کہہ کے تھک گیا کہ چپ کر دو چپ کر دو چڑیاں چپ کر جاتی ہیں یہ نہیں چپ کرتی <laughs> <laughs> وہ بھی صبح چہاتی ہیں دوپہر کو چپ کر جاتی اور یہ دوپہر کو بھی بولتی تو پھر میں نے علاج کیا آپ بیٹیوں کا کہ انہوں نے بولنے سے بات نہیں آنا حضرت تھانوی فرماتے ہیں ان کا کانٹا بدلو گاڑی کا کانٹا بدلتے ہیں ادھر سے ادھر کو چلنی شروع ہو جاتی ہم نے کہا تم نے بولنا تو ہے چلو دین کی دعوت سیکھو بولو لیکن اللہ رسول کی بات بولو دین کی دعوت بولو دین کی دعوت بولو اب ہم دن کو بارہ سے ساڑھے بارہ چالیس منٹ بارہ چالیس پہ کلاسیں ختم کر کے دو بجے تک ان کو بلواتے ہیں کہ بولو دین کی بات پانچ منٹ ہر بچی کو دیتے ہیں ایک ایک کلاس میں سے پانچ پانچ چھ چھ بچیاں دین کی دعوت دینا سیکھتی ہیں بیان کرتی ہیں تاکہ ان کی زبان تھک جائے اور یہ چپ کر جائے اور پھر دین کی دعوت دینے کا فائدہ یہ ہے کہ جو گاڑی ورک میں چلتی ہے وہ روڈ پہ بھی چلے گی جو مدرسے میں رہ کے دین کی دعوت دینا سیکھ جائے گی انشاءاللہ وہ گھر جا کے بھی دین کی دعوت دے جو ورک میں گاڑی نہیں چلتی وہ روڈ پہ بھی نہیں چل سکتی وہ گھر جا کے بھی نہیں چل سکتی تو الحمد پھر اس نے ایک بنایا دعوت سیکھی ہے آپ کو کتاب بعد میں مل جائے گی یہ دعوت سکھانے کے لیے ہے کہ کس طرح میں دین کی بن جاؤں میں نے اپنے حضرت سے کہا کہ حضرت ہم نے اپنے مدرسے کا کبھی اشتہار نہیں دیا کہ جی داخل داخلے لے لو یہاں اور داخلے کھلے ہوئے ہیں ہم اشتہار نہیں دیتے تو حضرت فرمایا تمہیں اشتہار دینے کی ضرورت نہیں تمہاری ہر بچی ہی اشتہار ہے کہ وہ خود اتنی دین کی دعوت دیتی ہے کہ اشتہار دینے کی ضرورت ہی نہیں وہ دین کی دعیا ہے تو ہماری بچیاں کسی فوتگی میں چلے جائیں کسی شادی میں چلے جائیں کہیں چلے جائیں کوئی فنکشن ہو وہ دین کی دعوت دیں گی وہاں کہ فضول باتیں کرنے کی بجائے میری بات سنو قرآن کی بات سنو نبی اللہ کے نبی کی رسول کی حدیث سنو تو ہر جگہ وہ چلتا پھرتا مدرس ہے ایک جگہ مدرسہ نہیں جو دین کی دائیا بنا دیں گے تو وہ چلتا پھرتا مدرسہ ہوگا جدھر جائے گا دین کے بات کر کیونکہ عورتوں نے گفتگو تو کرنی ہے ہم ان کو سکھاتے ہیں تم گفتگو کرو اللہ اور رسول کی بات کرو تو ہم چاہتے ہیں یہ مدرسہ بھی چلتا پھرتا موبائل مدرسہ بن جائے چلتی پھرتی پھرتا مدرسہ بن جائے کہ جہاں جائے اللہ کے دین کی دعوت دیں تو انشاءاللہ یہ آپ کی فضول گفتگو کرنے کی عادت چھوٹ جائے گی کیونکہ جب بات کریں گے دین کی بات کریں گے دین کی دعوت کی بات کریں گی قرآن کی بات کریں گی اور اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کی کمیاں کو اور خامیاں دیکھنی چھوڑ دیں اور اپنی کمیاں کو اور خامیاں دیکھیں کہ میں کیا کا کچھ کر رہی ہوں جو بندہ اپنی خامیاں کمیاں کو دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اصلاح کرنے کی توفیق دا فرما دیتا ہے اور جو دوسروں کی کمیاں کوتاہیاں خامیاں دیکھتا ہے اللہ اس کو اصلاح سے محروم کر دیتے یہ ہمارے حضرت کا کال ہے اللہ عل پیز الفقار نقش بندی جدید فرماتے ہیں کہ جو بندہ دوسروں کی کمیاں کوتاہیاں خامیاں دیکھے گا اس کو یہ سزا ملے گی کہ وہ ہمیشہ دوسروں کی خامیاں دیکھتا رہے گا اور اپنی خامی نہیں دیکھے گا جس کی وجہ سے اس کو اپنی اصلاح نصیب نہیں ہوگی اور جو بندہ اپنی خامیاں کمیاں کوتاہیاں دیکھتا رہتا ہے اپنی خامیاں دیکھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی اصلاح اور تربیت کی توفیق عطا فرما دیتا ہے اور تصوف کا خلاصہ بھی یہی ہے حضرت شیف سادی نے فرمایا نا کہ میرے پیر نے دریا کے اوپر کشتی میں بیٹھے تھے مجھے دو نصیحتیں کی کہ کبھی دوسروں کی خامی نہ دیکھنا اور اپنی خوبی نہ دیکھنا اپنی خامیاں دیکھنا اپنی اصلاح نصیب ہو جاؤ گی اگر دوسروں کی خامیاں دیکھو گے تو دوسروں سے نفرت ہو جائے گی نفرت ہو جائے گی تو جاننا میں پہنچ جاؤں اس لیے حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ بندے کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی باتوں کو آگے کرتا پھر اور ایک جگہ فرمایا کہ اگر بندے کے پاس نیکی نیکی ہوں گناہ نہ ہو صرف یہ ہو کہ وہ دوسروں کی دوسروں کی جو ہے نا خامی دیکھتا ہے دوسروں کی کمی کوتا ہی دیکھتا ہے اور ان چیزوں کو اچھالتا ہے یہ ایک ایسا گناہ ہے دوسروں کی خامیاں دیکھنا کہ یہی ایک گناہ اس کو جہنم میں پہنچانے کے لیے کافی ہے یہ بندہ دوسروں کی خامیاں دیکھتا ہے بھئی پہلے اگر ہماری جیب میں جنت کا ٹکٹ آ جائے ہم جنتی ہوں پھر تو ہم دوسروں کی خامیاں دیکھیں ہمیں تو اپنا فکر پڑا ہوا ہے پتہ نہیں کیا بنتا ہے موت کے وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے کہ نہیں تو اس لیے بچیوں کو خصوصی نصیحت ہے کہ اوروں کی خامیاں نہ دیکھیں اپنی خامی دیکھیں اپنی اصلاح کرنے کی فکر کریں حضرت مولانا مفتی تک کی عثبانی دعوت برکاتوں فرماتے ہیں، اصلاح کا آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ بندہ ہر بندہ اپنی اصلاح کی فکر لگ جائے تو اپنی اصلاح ہو جائے گی تو دوسروں کی بھی اصلاح ہو جائے گی بہرحال اس قسم کے بہت سے نقطے گور اور طریقے میں نے اصلاح و تربیت کے مؤثر طریقے نئی کتاب میں نے لکھی ہے اس میں ہمارے حضرت کے اور بہت سے مشیر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کے طریقے لکھے ہیں کہ کس طریقے سے بندہ آسانی کے ساتھ اپنی بھی اصلاح کر سکے اور دوسروں کی بھی پیار کے ساتھ اصلاح کرے اگر آپ پیار محبت کے ساتھ دوسروں کی اصلاح کر سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے اگر آپ دوسروں کا دل دکھائیں گے دوسروں سے لڑائی کر کے اس کی اصلاح کریں گے اس ایسی اصلاح کی ضرورت نہیں ہے. تو اس لیے بچیوں سے خصوصی طور پہ یہ نصیحت آپ لوگوں کے ساتھ مرد ہمیشہ باپردے میں رہتے ہیں آمنا سامنا نہیں ہوتا تو بچیوں کو خطوط ملتے رہتے ہیں کہ ہماری اصلاح کیسے ہو ہمارا غصہ بغل حسد تکبر اجب کتنی بیماریاں تو یہ کیسے دور ہوں تو اس کے لیے اس کتاب کو پڑھیں اس اصلاح و تربیت کے مؤثر طریقے اور اس کو بار بار پڑھیں بہت سی گر کی باتیں آپ کو پتہ چلیں گی جس کی وجہ سے آپ کی بہت سی آتے بخود یعنی اس کتاب کو لکھتے لکھتے میری خود کتنی دیکھتے تھے کہ یہ یہ, یہ یہ چیزیں تو اللہ تعالیٰ پھر کو جب دوسروں کی بندہ فکر کرتا ہے غم کے ساتھ کڑن کے ساتھ اللہ تعالیٰ پھر اس بندے کو بھی اپنی خامی کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے تو اس لیے ہم سب چاہیے کہ ہم اپنی خامیوں کی اصلاح کرنے کی فکر کریں اور جو ہے اللہ سے بار بار, بار بار دعائیں مانگیں بار بار دعائیں مانگیں بار بار دعائیں مانگیں اتنی دفعہ دعائیں مانگیں کہ رونے والی شکل بنا کے دعا مانگیں اور رونا شروع کر دیں اللہ کے آگے کہ یا اللہ میرا نفس میرا شیطان میرا ماحول میرے خلاف ہے میری اصلاح فرما دے جو میں نے پڑھا ہے اس پر عمل اور اخلاص کی توفیق عطا فرما دے یا اللہ مجھے مقام رضا نصیب فرما دے اس طرح بار بار سینکڑوں ہزاروں دفعہ جب آپ دعا کریں گی اللہ کو ترس آ جائے گا اور آپ کے لیے نیک بننا آسان ہو جائے گا مردوں کو تو رلائیں تو یہ روتے نہیں آسانی سے اور بیٹیوں کو تو بڑی جلدی رونا آ جاتا ہے تو آپ دنیا کے لیے روتی ہیں کپڑوں اور جوتوں کے لیے روتی ہیں تو کبھی اپنی جنت کے لیے بھی رو کے دیکھیں جہنم سے بچنے کے لیے بھی رو کے دیکھیں کہ یا اللہ جہنم سے بچا لے یا اللہ مجھے جنت عطا فرما بلکہ حضر آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی اس نے جو دعا کی تھی اس دعا کو کہنا چاہے پڑھنا چاہیے رب ربنی ان دا فل اے میرے رب جنت میں اپنے پڑوس میں مجھے گھر کا فرما دے اپنے پاس اپنے قرب کا گھر نصیب فرما دے اللہ نے ان کی ایسی دعا کبوی فرمائی کہ اس دعا کو قرآن حکیم میں نظر فرما دیا ہمیں بھی یہ دعا مانگنی چاہیے کہ یا اللہ اپنے قرب کا گھر نصیب فرما دے اپنا دیدار نصیب فرما دے اللہ اکبر کبیرہ جی جب دید ہوگی حقیقت میں اسی وقت عید ہوگی تو اس لیے آپ آخرت کی فکر کریں آخرت کا غم لگائیں انشاءاللہ حدیث شریف میں آتا ہے جو بندہ اپنے تمام غموں کو آخرت کا غم بنا لیتا ہے دنیا کے غموں سے اللہ اس کی جان چھڑا دیتا ہے اور ہمارے حضرت فرماتے ہیں جو, جو بڑے دوڑ والے گھوڑے ہوتے ہیں نا دوڑانے والے ان کو ریڑی میں نہیں جوڑتے گھوڑ دوڑ کے گھوڑوں کو ریڑی میں نہیں جوڑتے فرمایا جو دین کا کام کرنے والے ہوتے ہیں یہ گھوڑ دوڑ کے گھوڑوں کی طرح اللہ تعالیٰ ان کو دنیا کے دندوں میں دنیا کی مصیبتوں پریشانیوں میں, میں نہیں پھنساتا ان کو فکر آخرت لگا دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو فکر آخرت لگا دے اور ہم اپنے ہر ہر کام میں اپنے اللہ کو راضی کرنے کی فکر کریں اور اللہ کو راضی کریں اور اس کی ابتدا ہوتی ہے توبہ سے کہ ہم سچے سچے دل کے ساتھ توبہ کر لیں کہ یا اللہ آج ہم صحیح سچے دل کے ساتھ اپنے تمام گناہوں سے توبہ کر رہی ہیں اللہ ہماری ساتھ کمی کوتاہیوں کو معاف فرما دے جو ہم گناہ جانتے ہیں جو بھول گئے ہیں جو چھوٹے ہیں جو بڑے ہیں جو ظاہر ہیں جو کشیدہ ہیں سب گناہوں کو معاف فرما دے ہماری غفلت کو معاف فرما دے یا اللہ ہمارے نیکیوں میں جو ریا جب تکبر ہے اس کو معاف فرما دے اگر نہیں معاف کرنا یا اللہ پھر بھی معاف فرما دے ہم تیری بندی ہیں تیرے غلام ہیں تو انشاءاللہ شاء جب بار بار اللہ کے حضور آہوزاری کریں گی آہوزاری والی شکل بنا کے دعا مانگیں گی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے وہ بڑے کریم ہے تو اس لیے ہم اس وقت دل سے سب توبہ طائب ہوتے ہیں اللہ ہماری اس توبہ کو قبول فرما لے اگر بچیاں کسی جگہ کسی شہر سے بیت ہیں تو وہیں پکی رہیں کیونکہ سارے بشخت ستاروں کی طرح ہیں اگر کسی نے توبہ نہیں کی ہوئی تو وہ اصلاح و تربیت کی نیت کر کے ان توبہ کے کلمات کو پڑھ لے تو انشاءاللہ اگر وہ توبہ کی اور اصلاح و تربیت کی نیت کرے گی تو اصلاح و تربیت کی نیت کرنے کی وجہ سے اس کی بیعت توبہ ہو جائے گی اور اصلاح و تربیت کی وجہ سے اس کو بیعت کی بھی توفیق ہو جائے گی لیکن جو کہیں پہلے بیعت ہے ان کو جو ہے اصلاح و تربیت کی نیت نہیں کرنی چاہیے ان کو صرف توبہ کی نیت کرنی چاہیے کہ میں توبہ کر رہی ہوں تو توبہ کی تو سب نیت کر لیں اور جو بیت ہونا چاہتی ہیں وہ اصلاح و تربیت کی بھی نیت کر لیں اللہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح و تربیت فرما دے ہمیں سچی اور سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما دے الحمدللہ الحمدللہ الحمد وسلام علی للہ الذین وسلم یہ کلوات پیچھے پیچھے پڑھتے جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الحیم الا اللہ محمد الرسول اللہ آمن تو بلّہ و ملائی کتی و قطب و رسول ہی ولیومِ آخر وقدر خیر ہی القدر خيره وشرحی من الله تعالى و بعد بہد المود آمن تو بلّاہ کماوا بے عصمائی و آکامی اقرار بال لسانی و تصدیقم بالقلب ارشد اللّہ ارشد اللہ محمدن عبد ال رسول اصطف اللّہ, عبده ورسوله عبده ورسوله اللہ, اللہ من ملک ذنب و علیہ اللہ اسفر اللہ ربی مین کل ذمبن باتو ویلئی استغفر اللہ ربی مین کل ضمبن صلی اللہ تعالیٰ اللہ خی حلقی سید نا محمد والا علی صحابی اجمعین برحمتی کا یا رحم یہ کلمات پڑھنے سے افسر سے نقش بندیا مجدیہ میں بیت ہوئی ہیں جنہوں نے بیت کی نیت کی ہے ورنہ ہم سب نے توبہ کی ہے اس میں ہلکے پھلکے سے وظیفے کرنے یہ سوچنے کہ بائیں پسلیوں کے نیچے دل ہے اور دل کہہ رہا اللہ اللہ اللہ اللہ بھول جائے گا پھر سوچیں بھول جائے گا پھر سوچیں ایک نظر دل کے اوپر رکھنی اسی طرح تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کرنا ہے آنکھیں بند کر کے یہ سوچنے بالکل سکون کے ساتھ ریلیکس ہو کے بیٹھ جائیں اور چوکڑی مار کے اور یہ سوچیں کہ نظمین آسمان کچھ بھی نہیں اللہ کی رحمت آ رہی میرے دل میں سماری دل کی سیاسی دل اور دل کہہ رہا اللہ اللہ میں سن رہی بس دل میں سے اللہ اللہ سننے کی کوشش کرنی اسی طرح سو سو دفعہ استفار کرنا استغفر اللہ ربی من کُل اعظم بن واتو بہ لے صبح و شام سو دفعہ استفار کر لیں جب امتحان کی مشغولیت ہو تو پھر چالیس دفعہ کر لیں تو جب فارغ وقت مل جائے اس میں فضول باتیں کرنے کی بجائے استفار کر لیں اسی طرح صبح و شام سو سو دفعہ دوشی پڑھ لیں اور جب امتحانوں کے علاوہ یہ سو سو دفعہ پڑھ لیں امتحان کے دنوں میں چالیس چالیس دفعہ پڑھ لیں اور اسی طرح ایک پارا آدھا پارا یا ایک پاؤ قرآن کی تلاوت کریں تحجت کے وقت کر لیں تو زیادہ اچھا ہے کیونکہ تہجد کے وقت زیادہ افضل ہے قرآن پڑھنا اور اسی طرح اور آپ بتا رکھیں تو کبھی خط کے ذریعے یا ٹیلی فون کتابوں کے اوپر لکھا ہوا ہے دس سے بارہ بجے تک میں کھولتا ہوں تو کبھی کھولتا بھی ہوں کبھی نہیں بھی کھولتا بہرحال کوشش کر کے دیکھتے رہیں تو کبھی نہ کبھی اپنا کوئی مرض ہو اپنا ذکر کے متعلق کوئی بات بتانی ہو تو بتا دیں تو پھر اسی وقت علاج تجویز کر دیں گے یا کوئی خواب آئے تو اس کی تعبیر بتا دیں گے تو اللہ تعالی ہم سب کی اصلاح فرما دے ہم سب کو قبول فرما لے دعا فرما لے اللہ علیہ سینمنی علسلم وسلم بناتا نورانا وقف النا ان قالیہ کلشین قدیر یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما ظاہری پوشیدہ چھوٹے بڑی ہر قسم کی گناہوں کو معاف فرمان یا اللہ ہم سب سچے دل سے توبہ کر رہے ہیں ہم سب کی توبہ کو قبول فرما یا اللہ یہ ہماری بیٹی ہیں مم. یا اللہ ان کو معاف فرما دے یا اللہ تو کریم ہے کرم کو پسند فرماتا ہے یا اللہ ہم پر خصوصی فضل و کرم فرما دے یا اللہ ہم اتنی بیٹیاں تیری بارگاہ میں لائے ہیں ہم نے دنیا میں دیکھا ہے کوئی اپنی بیٹی کو کسی کو, کسی کے گھر لے جائے قتل کے مقدمے میں وہ معاف کر دیتے ہیں یا اللہ اتنی بیٹیاں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں ان کے مقدس پاکیزہ معاف فرما دے یا اللہ اپنا خصوصی فضل و کرم فرما دے یا اللہ ہماری اس توبہ کو مثالی توبہ بنا دے سچی اور سچی توبہ بنا دے یا اللہ موت کا وقت قریب آ رہا ہے ہم وہاں غافل ہیں موت سو ہم سے غافل نہیں ہے یا اللہ ان سب کو سچی اور سچی مومنہ بنا دے یا اللہ سچی بھی یا اللہ مرد مومن بنا اور ہمیاری توبہ کو توبہ تو نصوح بنا دیں توبویل اللہ توبت النصوح یا اللہ ایسی توبہ ہو کہ ہم سچی اور پکی توبہ کر لیں اور ظاہری باطنی چھوٹے بڑے سب گناہوں سے جان چھڑا دیں یا اللہ قلبی امراض سے یا اللہ ہمیں شفا عطا فرما دیں اس مدیسے کو دن دبنی را چوگنی ترقی نصیب فرما مفتی صاحب کی زندگی عمر فیصلوں میں سب چیزوں میں برکت پیدا فرما جتنے بھی ہمارے دوست بیٹھے ہیں علماء اکرام بیٹھے हैं سب کی زندگیوں میں سب کے دلوں کی جے شری دو کو قبول فرما لے یا اللہ ہم پر خصوصی فضل و کرم فرما لے یا اللہ ہم تیرے مسکین عاجز بندیں اللہ تو معاف فرما دے اگر تو معاف نہیں کرے گا یا اللہ ہم کہاں جائیں گے تیرے ہی در پہ پڑے رہیں گے یا اللہ ہم سب کو معاف فرما دے یا اللہ ان تمام بچیاں پیغام نہیں بھیج سکتی بات نہیں کر سکتی پردہ ہے یا اللہ پردے کے تیرا پردہ کرنا حکم ہے کہ پردہ کرنا چاہیے یا اللہ لیکن یہ بچیاں بھی اپنے دل کی دعا قبول کرنا چاہتی ہیں تو علیم بزاد ہے دلوں کے رات جانتا ہے یا اللہ تمام مستورات کے دلوں کی جہد شری کو فرما لے یا اللہ سب طالبات کے دلوں کی جائز شری دوں کو قبول فرما لے یا اللہ یا اللہ جو یہاں معاونین ہیں جو مدد کرتے ہیں اس مدرسے میں دیکھ کے خوش ہو جاتے ہیں دعائیں کرتے ہیں یا اللہ سب کو دامے درمے سکھنے وقت جو بھی حصہ لے رہے یا اللہ ان کو قبولیت عطا فرما یا اللہ ان کے لیے زندگی میں آسانی پیدا فرما قبر آخرت کا معاملہ حساب کا معاملہ آسان فرما اور یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما جو نہیں مانگ سکے اپنے فضل سے عطا فرما اور یہ آخری وقت آئے ہم سب کے دل پہو لا الہ اللہ بردل اللہ